غزل جوش میں لیا باتی آواز و نے یہ ارشاد کیا دہر سے آزاد کیا وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوا جن کو تیری نگہ لطف نے برباد کیا دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا اے مسو جان سے اس طرز تکلم کے نثار پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی میں نے جھک کر یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا میری ہر سانس ہے اس بات کی شاہر ہے موت میں نے ہر لطف کے موقع پہ تجھے یاد کیا مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا کچھ نہیں اس کے سوا جو شریفوں کا کلام وصل نے شاد کیا ہجر نے ناشاد کیا